وسلم السلام سلام بعد <سلام>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 یا پھر لوگوں کے لیے تبلیغ کرنا بے سود ہو جاتا ہے اللہ نے فرمایا محبوب تو نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے یہ شرط ہے ایمان شرط ہے اور تیروی صدی لگی تو مارے شریف علیہ رو پڑے خلیفے نے پوچھا کیوں اتنا کیوں روئے حضرت آپ نے فرمایا آج کے بعد قسمت والے کو ایمان نصیب ہو ایک خلیفے کو بھیجا بستی میں وہ صاحب نظر تھا فرمایا لوگ کیسے تھے حضرت کل میں پڑھنے والی ساری بستی تھی اور مومن چھ تھے اس لیے تبلیغ آج فائدہ نہیں دے رہی جب تک ایمان نہ ہو فائدہ بھی دیتی اس کان سے سن کر اس پر نکال دیتے ہیں تبلیغ کا مطلب ہے عمل جب سن کر عمل ہی نہ کرے تو اسے سننا ہی بیکار ہے اور سنانا بھی سنانے سے تو منع نہیں ہے ازکر اللہ نے فرمایا محبوب نصیر سب کو فرما لیکن فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے دوسرا جب یہ چار لانتے پڑ جائیں پھر عذاب آتا ہے یا وہ جاہد آتا ہے تبلیغ پھر ایمان والے تو نکل آتے ہیں باقی عوام اناس نہیں آتی جب تک اسے ڈنڈا نہ ہو تلوار نہ ہو ایسے عوام جو ہے باقی تو احسن بشری سرکار نے فرمایا مومن وہ ہے جو دین کی بات توجہ سے سنے ایک صحابی نے کہا کہ نرم جہاں پر سنا پیشاب کیا جائے انہوں نے گٹھڑی باندھ دی اور پیچھے بکریاں چراتا ریت سارا دن جہاں ریت گرتا پیشاب صحابی نے کہا یار سننے جائیں ہوا کہ یار ایک اس بات پر تو عمل کر لوں سنو تو عمل نہ کروں تو کیا فائدہ یہی ہے سنتے ہیں لوگ عمل کی طرف کوئی نہیں آتا جب تک عذاب ہی آئے گا یا کوئی مجاہد ڈنڈا لے کر تلوار لے کر آئے گا پھر <سؤال> عوام اس معاشرے سے نکلے گی جانتی سب کو ہے دیکھ رہی ہے آنکھوں سے یقین کے تین درجے ہیں علم الیقین یقین عین ال یقین حق الیقین علم الیقین پڑھنے سننے سے آتا ہے عین الیقین یقین دیکھنے سے آتا ہے حق الیقین اس پر خود گزرتی اب کسی نے پڑھا بجلی کو جو ہاتھ لگایا یا سنا کیوں علم پڑھنے اور سننے سے آتا ہے پڑھنے سے بھی آتا ہے سننے سے بھی آتا ہے تو یہ جاہل قوم کہتی ہے سننے سے نہیں آتا وہ مولوی جی وہ تو پڑھا ہوا ہے جان کر کرتا ہے اب بھئی دیکھو اتنا مکار کو میم اب میں گندگی کھاتا ہوں دوسرا بندہ مجھے کہتا ہے گندگی ہے کیوں کھا رہا ہے جب وہ کھاتا ہے تو میں کہتا ہوں تو کیوں کھا رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو انجان ہوں بھی تو انجان تھا تو تجھے میری گندگی کیسے نظر گئی دیکھو نا بے وقوفی قوم کی بےمانگی بھی اگر تو انجان ہے مولوی کا جرم نظر جاتا ہے انجان کیونکہ علم پڑھنے اور سننے سے آتا ہے اگر کہیں سننے سے نہیں آتا تو صحابہ تو سارے ان پڑھ ہیں جس نے پڑھا کہ زنا برائی فلاں فلاں فلاں سب اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی وہ جانتا ہے اور جس نے سنا وہ بھی جانتا ہے کہ پڑھنے اور سننے سے علم آتا ہے ہمیشہ تنقید الا کرتا ہے ادنا پر ادنا آلہ پر نہیں کرتا انجان تنقید نہیں کر سکتا اب میں کچھ لکھ رہا ہوں کوئی کام کر رہا ہوں کاش کر سنا کوئی کام کر رہا ہوں جو آکار مجھے کہے گا یہ غلط کر رہا ہے وہ مجھ سے آلہ ہوگا ادنا تو کر ہی نہیں سکتا تنقید ہمیشہ آلہ کرتا ہے ادنا پر تجی میں انجان ہوں بے وقوف تو تنقید عالم پر کر رہا ہے ہائے تو انجان مکاری تو دیکھو سب کچھ ہم جان کر کر رہے یہ بے مانگی ہے کہ مولوی جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو اللہ نے سننے سے بھی الماتا ہے جنگل کے چرواہ کو پکیڑ لو تو اس کی قدرت تو دیکھو اس سے پوچھو بنا آرام ہو گئے گا ہے انجان کیسے ہوا ہر ایک کو اللہ نے کسی کو سنا دیا کسی کو پڑھا دیا کسی کو جنا دیا انجان کوئی نہیں ہے جو ہم بےمان کی گنا کرتے ہیں جان کر کرتے ہیں اب علم ال پڑھنے سننے سے آتا ہے کیا ابھی کسی نے بجلی کو ہاتھ لگائے گا جو مر جائے گا یہ علم ہے تمہارے سامنے کسی نے ہاتھ لگایا مر گیا تمہیں این ال حاصل ہو گیا آنکھوں سے دیکھ لیا این ال مانا آنکھوں سے دیکھ لیا اس میں باس نہیں ہے جب دیکھا ہی آنکھوں سے ہے اس میں کیا باس ہے وہ تو بےمان بحث کرتا ہے مکار بحث کرتا ہے بلکہ منافق بحث کرتا ہے اور جس نے ہاتھ لگایا مر گیا اسے حق کو یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ کو محبوب انہیں ابھی علم القین ہے لطر لن القین جب میرے جہنم کو دیکھ لیں گے پھر انہیں حاصل ہو جائے گا اس لیے اس جہان میں بھی لوگ اپنے اللہ سے یقین لاتے ہوئے تینوں درجوں کے مالک باز ہوئے علم القین کے بھی ہو جاتے ہیں عین القین کے بھی ہو جاتے ہیں اور حق ان کو ہو جاتا ہے. کان را کے خبر شد خبر اشباد جس نے ہاتھ لگا ہے بجلی کو مار گیا وہ کیسے خبر دے جس کو پھر حق یقین حاصل ہوتا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں پیچھے والے کو خبر نہیں دیتا خود بہت پہنچتا ہے پھر خبر نہیں دیتا تو میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ ہماری مکاری اور منافقت یہ ہے کہ ہم دیکھ کر بھی پھر جاتے ہیں میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا کسی نے سنا کہیں سے کہ چیز خراب ہو دوائی خراب ہو پرزا خراب ہو بے وقوف بے وقوف تر بے وقوف ترین آخری ہاتھ اس سے آگے بے وقوف ترین یعنی بہت ہی بڑا بے وقوف اس کے آگے حد ہے نہیں بے ایمان تار ایمان ترین ایمان ترین کے آگے بھی کوئی حد نہیں یہ آخری حد ہے اب وقوف اور ایمان ترین لوگوں کے نزدیک یہی اصول ہے کہ چیز خراب ہو پرزہ خراب ہو دوائی خراب ہو اس کی خرابی فیکٹری اور کمپنی کی طرف منسوب ہوتی ہے اب پورزہ خراب بنائے کوئی بے ترین اس فیکٹری کو اچھا نہیں کہے گا کہ کوئی عام بات کر رہا ہوں مشاہدے پر بات کر رہا ہوں باقی تو جو بئیمان ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ چاند آ رہا ہے اور سردار جہان کا کر رہا ہے دو ٹکڑے مطالبہ بھی خود کیا کیونکہ یہودیوں نے کہا کہ اگر وہ آخر نبی آخر الزمان ہے تو سارے نبی موجزہ زمینوں کا لائے اگر وہ نبی آخر الزمان سچا ہے تو پھر آسمانی تصرف بھی اسے ہوگا تو تم یہ کہنا کہ چاند آ جائے دے رات ہو جائے آخری چاند دو ٹکڑے ہو چاند آ جائے وہ آپ کی تصدیق کریاب مان جائیں یہ یہودی نے کہا یہ سوال کرنا مشکل دوسرا انہوں نے کہا کہ تین سوال کرنا اگر تینوں کے جواب دے دے تو پھر بھی نبی سچا نہیں ہے اگر تینوں کے جواب نہ دے پھر بھی نبی سچا نہیں ہے تو انہوں نے آئے پہلے سوال کیا رات ہو گئی چاند دو ٹکڑے ہوا آنکھوں سے بےمان اس لیے بئیمان کے آگے جو کچھ بھی کرو وہ ہے اندھا اللہ نے فرمائے بک من فہم لا تم بوڑے گونگے اندھے کو کیا سناو گے گونگے بوڑے کو ڈورے کو کیا سناو گے اندھے کو کیا دکھاؤ گے پھر بھی نہ مانا ماننے والے مان گئے جو بادشاہ آیا تھا وہ مان گیا اس نے پھر یہ دوسرا سوال کیا کہ میں دل میں بات پائی ہویا وہ بتا دیں میں مان جاؤں گا وہ بادشاہ آیا تھا تو سارے ابو جال سب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آپ نہ جائیں آپ نے فرمایا میں نہ جاؤں تو نعوذ باللہ کہیں گے وہ سچا نبی نہیں تھا تو سب نے اس بادشاہ کو سمجھایا کہ اٹھنا نہیں ہے ہے توہین کرنی ہم بھی ابو ابو جائل صاحب نے کہا بھی اٹھنا بالکل نہیں ہے تو اس مجمع میں انہوں نے یہی سوال کیا جب آپ آئے تو سارے ابو جائل پہلے ابو لب صاحب اٹھ کھڑے ہوئے بادشاہ بھی اٹھ کڑا ہوا تو بادشاہ نے پھر سوال کیا جب میری آپ نے پھر دل میں بات ہے وہ بتا دیں کہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان دلوں کی بات کو بھی اللہ تعالی ان کو بتلا دیتا ہے مخفی نہیں رہتی کوئی چیز مخفی آپ سے رہتی نہیں اللہ سے کیا غائب ہے اللہ سے بھی کوئی مطلق چیز ہے تو متلک بے حد مطلق ہے تو جب رب نہیں چھپا اور کیا چیز آپ کے آگے چھپا رکھے یہ تو جاہلوں کے مسئلے ہیں تو آپ نے فرمایا تو دل میں بات یہ چاہ رہا ہے خواہش ہے تیری دل کی تیری لڑکیاں اپاہ جائے آپ وہاں گئے نہیں آپ وہاں بیٹھے کبھی ادھر ادھر تیری لڑکی اپہا جائے اور کسی کے گھر کا کیا پتا اپ فلاں بادشاہ کے گھر کون جاتا ہے تیری لڑکیاں پہ آ جائے تو کہتا ہے وہ تندرست ہو جائے اس نے کلما پڑھا بادشاہ وہ گیا تو لڑکی نے دروازے پر سلام کیا وہ حیران ہو گیا کہا کلوا پڑھا کہا اچھا تو سہی تو اس نبی کی دعا سے ہو گئی تو کلما کیسے پڑھا اس نے کہا جس نے وہاں آپ کو پڑھایا ہے اس نے مجھے یہاں پڑھا دیا تو ایسی مع اندھے لوگ بےمان لوگ نہیں مانتے اب این الیقین ہے سکولوں کا ماہاسل کیا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کوئی ہائے بندے کا بیٹا کوئی دکھاؤ مجھے سور کا بچہ دکھا دو ظالم واشی لٹرے بوز دل باہر رام رام ہمارے لیے شیر ہے امریکہ وہاں سے ایک بات کرے پیشاب نکل جاتا ہے ہمارے لیے دیکھو تو اکڑے ہوئے ہیں. او بائی مانو ایک کلاشن کوپلا بستی میں چلا جاتا ہے تمہارے پاس ایٹم میزائل جو رکھے ہیں تم عوام کے لیے شیر بنے ہو بئی مانو طاقتور بہادر اسے کہتے ہیں جو کسی طاقتور سے حملہ کرے عوام تو چیڑتی ہے پر کلاشن کوپلا بستی میں چلا جاتا ہے نہیں پھر تو وہ ان سے بہادر ہے سور تمہارے پاس آئے میزائل رکھے ہیں گنج مشینے توپاں تو وہاں پر جو ظلم کرتے ہو سورو یہ کیا بہادری ہے کے اور سلطنت مروب نہ باشا حاکم وہ ہے جو باہر والے ملکوں کا اس پر روپ نہ ہو اگر روپ ہے تو بہن چوہ ہے پھر پھر حاکم نہیں جائے نے کا حاکم کے نے سلطنت محبوب نہ باشا وہ سور بھی حاکم نہیں ہے کہ عوام اس کو پیارا نہ مانے عوام کے آگے محبوب نہ ہو دیکھو بار رام رام عوام سے چھپے بیٹھے چوہے کی طرح ادھر جائیں تیس تیس کار پتہ نہیں کس کار میں ہے کیوں سور عوام سے ظلم کرتے ہیں اس لیے چھپ کر آتے ہیں کہ شاید کوئی گولی ہمیں نہ مار دے تو یہ حاکم نہیں ہے یہ بوز دل ہیں دلے بیمان سکول والے دلے بےمان بوز دل ظالم واشی لوٹارے ارے جو بھی صفت بری نظریں خدا کی قسم میں پتہ نہیں اندھی ہو گئی ہے کہ میں تو ان پر تھوپتا ہوں یہ مجھ سے اس آگے نظر آتے ہیں مجھے تو نام نہیں آ رہا میں سکول والوں سوروں کا کیا نام رکھوں سور رکھوں کتا رکھوں کیا رکھو کہتے ہیں چیزیں دیتا ہے مجھے پرچی دی وہاں پاک پتن شاید. پھر لوگو کتا سوار ماں پہ پر چار جاتا ہے نہیں چڑھ جاتا ہاں نہیں کریں گے اقرار نہیں کریں گے اب جو دیکھو کوئی اچھی بات پر ہاں ہی نہیں کرتا گانا سنے انتا. ہش ہش تو سے جو زبانی بےمان اقرار نہیں کرتا وہ دل میں کیا لائے گا اکرار ام بلسان و تصدیق سچی بات پر جو بےمان زبانی کرار نہیں کر سکتا وہ دل میں کیا مانے گا سور کتا ماں بہن پر چڑھ جاتا ہے یہ عام پتا ہے تو اللہ نے بے حکم لوگ جو ہیں اللہ نے فرمایا بے فرمان لوگ جو میرے ہیں وہ کل انعام کتے سور جیسے بل ہوم اڈل ان سے بھی بتر تو ماں چوتھ خود بخود ہو گئے بے فرمان لوگ جب کتے سوار سے اللہ نے فرمائے بدتر ہیں تو جو بے فرمان لوگ ہیں ماں چودی ہے بہن چوکی ہیں قرآن سے ثابت ہے نہیں تو کون سی بات کر رہا تھا ہے یار وہ تو ہوگئی ہاں آگ خود دیکھا یہ سکول کا محاصل آنکھوں دیکھا ہے کوئی بندے کا بیٹا نہیں ہے دکھا سکتے ہو پوچھتا ہوں میں یہ جی بڑا ظالم ہے پٹواری چوہا اسی طرح پورزوں کی شکایت کریں گے بےمان منافق فیکٹری کی شکایت نہیں کریں گے جو فیکٹری پورزا غلط بنائے تو بیمان سے بےمان لوگ بھی اس فیکٹری کو اچھا نہیں کہیں گے ایمان سے ایمان دوائی خراب بنائے اس کمپنی کو اچھا کوئی کہے گا نہیں کہیں گے لیکن کہتے ہیں ایمان سے بھی آگے ہیں پرزوں کی شکایت کریں گے ایمان سکول کو اچھا کہیں گے وہ بےمان ہو اگر پرزے خراب ہیں تو فیکٹری خراب ہے فیکٹری کو کیوں اچھا کہتے ہو اسے کیوں نہیں برا کہتے یہی منافقت ہے یہ سکول والے جو ہے نا ایک ہوتا ہے کافر یہ کافر سے بھی بدتر ہے منافق ہے منافق کا اندر بہر ایک نہیں ہوتا کافر کا اندر بحر ایک ہوتا ہے مومن کا اندر بحر بھی ایک ہوتا ہے مومن لیبل دودھ کا اندر بھی دودھ کافر لیبل پیشاب کا اندر بھی پیشاب جو منافق سور ہے اللہ نے کے سدھر والے سخت النار سخت میں ہوگا جو منافق ہے وہ لیبل تو لگائے گا دودھ کا اندر سارا پیشاب ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں یہ سکول والے کافروں سے بھی بدتر ہیں یہ منافق ہیں کیونکہ بہت تو علم, علم علم علم لکھا ہوا ہے دیر سو سال ہو گیا تو بے مانو تم پڑھنے والے کو عالم کیوں نہیں کہتے دیکھو بھائی صاف بات ہے مشاہدہ میں پہلے کہہ گیا میں مشاہدے پر بول رہا ہوں کوئی بے مان نہ مانے اس بات کو تو اس کو منا نہیں سکتا کوئی پر باہر علم عل علم و نور کبھی سنا انہوں نے سپاہی کو عالم کہا کیوں بے مانو اگر یہ عل علم و نور ہے تو پڑھنے والے کو سور و عالم کیوں نہیں کہتے یا وہ خود اپنے آپ کو عالم کیوں نہیں کہتا بہ مانو یا اسے علم نہ کہو یا پٹواری ٹھنڈا ڈی سی کمشنر سب عالم ہے انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو تم بھی عالم ہو سور کے بچے بت بنو کتنا قوم کو اندھا کر دیا ساری دیوار علم سے بھری ہوئی ہے اور پڑھنے والے کو عالم نہیں کہ یہی منافقت ہے اسے منافع کہتے ہیں اس لیے بوجھ دل اسے کہتے ہیں جو کمزور پر گرست کرے یہ تھنڈار دیکھو جب آیا کر ہک لے وہ سور کا بچہ کلاشن کو بستی میں چلا جاتا ہے تیرے پاس میزائل ایٹم ہے تو عوام تو چونٹی ہے تو بہن چود عوام پر جو روپ رکھ رہا ہے سکولی یہ کہاں بادری ہے امریکہ وہاں سے بات کرے تمہارا پیشاب نکل جاتا ہے ہمارے لیے سورت ہم شیر بنے ہوئے عوام کے لیے ظالمو آپ دیکھو دلی سے دلی حکومتیں آئیں گی سے دلی بوز دل سے بوجھ بے بغیرت سے بغیرت حکومتیں آئی ہیں مجھے کوئی حکومت دلی سے دلی ایسی دکھا دو کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک میں اندر آنے کی اجازت دی شواہد پڑھو تاریخ دو چیزیں کوئی دلی حکومت نہیں آئی جو دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک میں آنے دن, دن پھرنے کی اجازت دے تو سکول والے ایسے دلے دل ہیں سور کہ بتیس اڈے دے, دے رہے ہیں وہ امریکہ کی فوج دند دن پھر رہی ہے تو سور جس کی فوج حکومت ہو اس کی تم چوتھو عوام کے لیے شہر بنے ہوئے ہو پھر بڑے سے بڑے سور حکمران یہ سکول والے کہو یار عالم کو تو چوکیدار نہیں لگاتے یہی دل اڈے دے رکھے ہیں ان سگول والوں نے نا عوام تو نہیں کہے گی عوام تو کہے کہ مولوی خراب ہے اگر دنیا میں ایسی بدترین حکومت نہیں ہے دلی بے غیرت منافق تو پوری دنیا میں پاکستان جیسی عوامی منافق کہیں گی ہے یہ میری بات سوچ کے لئے. پھر سور واشی درندے ظالم حکمران ہوئے ہیں وخت نسر چنگیز کا یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ اپنی قوم کو خود مارتے رہے ہیں. یہ ثابت ہوگا ظالم اپنی قوم پر ظلم کرتے رہے ہیں, مارتے رہے ہیں مجھے کوئی سور سے سور میں کہتا ہوں قوم اندھی کیوں ہو گئی ہے بےمان ہے اس لیے مجھے سور سے سور حکومت دکھاؤ جو اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو حضرت آدم سے دکھاؤ خود تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ خود مارتے رہے ظلم وقت نظر چنگیز خان یہ خود مارتے رہے عوام پر ظلم کرتے رہے لیکن ایسی سور حکومت ایسے سور دلے بہن چوت کہو ماں چوت کہو ایسے سور نہیں آئے کہ اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو یہ غیرو سے مرا رہے ہیں. اپنی قوم کو جیسے پھر, پھر سور ان کو سور کیوں نہیں کہتے اس لیے وہ بہتر ارب ڈالر دیتا ہے سکول سے پتا ہے کہ ایسے دلے پیدا ہوں ہو رہے ہیں ایسے بے غیرت سور پیدا ہو رہے ہیں کہ میں بھی دندنا میری فوج بھی پھیر رہی ہے اور مجھ سے اپنوں کو مروا بھی رہی ابھی تعلیم ہے یہ کیا وہ تو میں کہہ گیا دلے بوزدل فوج نہ کہو یار اس لیے بزرگ فرماتے ہیں مومن جو ہے مبتا پر نکار رکھتا ہے اور بیمان منافق محاصل پر نگاہ سکتا یہ سور قوم پرزوں کی وہی محاصل ہے پرزے مبدا پر سور کیوں نہیں نگاہ رکھتے وہ حفیظ جلندری مومن ہے وہ فرماتے ہیں یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول ہے سورو یہ ظلم ستم یہ سارا تو سکول ہے راجن پور کا بزرگ ہے مجھے شعر سنایا مر گیا ہے تعلیم نہیں ہے ظلم ستا مئی کچھ سوچ سمجھ بے جن نے کچھ سکول سڈے دی ہے ہی چوری چھورین دا چکلا اندھی مردود قوم دیکھ رہی ہے چور چتو ہو جاتا ہے مفول زال وہاں لڑکیاں بھیج رہی ہے ایسی قوم بے ایمان کا ایمان سے کیا تعلق پھر کہیں گے حلام چھگے بے وقوف کو کہان کے لیے کر وہ کہتا ہے خدا بخش دے کیوں بھی اس جان کا خدا سخت ہے اس جان کا خدا نرم ہے ایک ہی خدا ہے دنیا کی زندگی نہیں اواری کھیل کود ولتار اللہ خرا تو خیر کا آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا اور باقی اونچا جس سے پوچھے سور کہے گا دنیا بغیر کیے نہیں ملتی اور اللہ نے فرمایا وہاں بن دا سے لار دے اللہ اللہ کو کوئی چیز نہیں جس کا رزق میں نے اوپر لازم نہ کیا آواری چیز جس کو اللہ نے لازم کیا کرنے نہ کرنے کا قرآن مجید میں سوال نہیں ہے وہ جس سے پوچھو بغیر کیے نہیں ملے گی تو جنت تیری ماں کی ہے وہ بغیر کیے مل جو اللہ تعالی نے آلہ فرمایا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار امبے آئے اور اللہ نے فرمایا کرو کے تو دوں گا وہ تیری بہن کی ہے تمہیں مفت مل جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے بھی رحمت ہے اگر آخرت ملتی ہے بے ایمان دنیا کے کام بھی چھوڑ دیجیے اگر یہ ادنا نہیں ملتی تو آخرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جان کے لیے رحمت نہیں ہے اس <تصفح> جان کے رحمت اللہ ہے تو چھوڑ دے کب اگر آخرت آپ کی رحمت سے مل جائے گی بے مان تو دنیا اگر دنیا نہیں مل دنیا مل سکتی آخرت نہیں ملتی بغیر کیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرا رسول مجھے کیا عرض کرے گا قال الرسول یا ربی قوم انتہ خزل قرآن ماجورا یا رب العالمین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تا شکایت لا کے ایک طرف ہو جائے گے یہ بیمان کہتے ہیں ملا سور کہتا ہے کلما پڑھے جو بیچتی ہے منافق کلمہ نہیں پڑھتے تھے کلمہ مرتے دم کی ہیں جب مرے کلمہ پڑھ لے پھر وہ گناہوں کی سزا بھگت کر جائے گا کروڑا سال تو بنتے ہیں ایک نماز کے جلتے جلتے چلے تو اور مومن کے لیے تو کا دیکھنا بھی مومن گوارا نہیں کرتا اتنا سخت چیز ہے صفر ہمارے ایمان تو نہیں ہے اس لیے ہم ہاں اس کو تو پرزا خراب ہو دوائی خراب ہو چیز خراب ہو. اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرح منسوخ ہے جب بے ایمان پرزا خراب بنائے اس فیکٹری کو میں نے شیر پر آئیے ہی حفیز جلندری کا یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے ان درندوں کے آگے راہم کی اپیل کرنا فضول ہے ڈرائیور میرے ساتھ چیئر پڑا اس وقت جج آج سے کوئی بیس تیس سال کے بعد جج جرمانہ کرتے تھے آپ تو بہن سپاہی کو بھی لگا دیا جہاں پکڑ ہر جگہ ماں چو جرمانہ ہی جرمانہ تو گیا اس نے دو سو روپیہ جرمانہ لگایا کہتا ہے ڈرائیور حضرت یہ جرمانہ ہم دیتے ہیں مالک نہیں دیتے کچھ رعت کر دو اس نے کہا تین سو جب آئے تو کان پکڑ لیا میں کہ. نے کہا وہ oh, بزرگ جو فرما گئے غلط کہ اگر ہم کی اپیل نہیں کرنا اب اپیل کی اور کرتا تو چار سو ہو جاتا پھر اس نے پہلے میرے ساتھ بحث کر رہا تھا پھر کان پکڑے یہی ظالم ہے یہی مبدا ہے یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے مبدا اے بےمان کو حاصل کو خراب کہے گی مبدا کو نہیں کہے گی تو جب ایمان ہے نہیں کیا یار منافق کلمہ نہیں پڑھتے تھے پھر کیوں جہانا میں گئے یہی منافق ہے جو زہر کلمہ پڑھے کام کافروں والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے کبھی جدا نہیں بے غیرت پر لانت فرمائی ہے اتنا قوم گر گئی ہے بے ایمان ہو گئی ہے کیا تقریر کرے یہی چار لانتے جب آئے نا پھر جا عذاب آئے گا یا کوئی مجاہد آ گیا سر قلم کرے گا ابھی اثر نہیں ہوتا اس تبلیغ کا کرتے تو ہیں میں لیکن کئی ہزاروں میں ایک حدیث پاک ہے کہ مسجدوں کو سنگاریں گے گھر کی طرح جتنے نماز پڑھیں گے مومن ایک نہیں ہوگا اب مسجدوں والا نہ ہوگا تو باہر مومن ہیں یہی وجہ ہے غیرت نہیں ایمان میں جب ایمان نہیں پھر چار لان تیے پڑی ہوئی ہے. شخصیت پرستی جس طرح نورانی نے کفر کیا او اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر حدیث قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے اس نے قرآن کا انکار کیا حدیث کا بھی انکار کیا نس کا انکار کیا اس نے یہ شخصیت پرستی نورانی زندہ باد نورانی زندہ باد کافر کہتے تھے نبیوں کو اکثر نافرا یہ کافروں کی دلیل ہے کہ ہم بہت آئے نبیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا تھے تین سو تیرہ یار پتا ہو اسلام کا نام اور ابو جہل کے ساتھ تھے لاکھوں اسی طرح ہر نبی کے ساتھ تھوڑے تھوڑے حق اقلیت میں آیا ہے. پھر وہ کافر کہتے تھے نبیوں کو اکثرا نہ فرا. اب بھی یہی ہے اکثرا نہ فرا. اللہ نے فرمایا کلی لم میں نبھا دیا شکر میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں اور تم پر ہاوی ہیں وہ اچھے ہیں تم سے اس لیے ہمارے اسلام میں ہے کہ ایک شریف ایک طرف کروڑ کمینہ ایک طرف وہ شریف ہاوی ہے اور کافروں قرآن کا قانون بھی یہی ہے اور کافروں کا ہے کہ دس شریف ایک پاسے گیارہ کمی حکومت کرے تو نورانی نے کافروں کو قانون کو مانا یا قرآن کو مانا بھائی یار وہی کثرت ہے جمہوریت بولتے کیوں نہیں قرآن بیان کر رہا ہوں تو نورانی کی اہمیت کر رہا ہے وہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو بچا رہا ہے بہمان پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ محتمن مشورہ وہ دے جو امین ہو یہ اپنے فرمایا مشورہ وہ دے جو مسلمان ہو مومن ہو نہ امین ہو امین اسے کہتے ہیں جو بندو کا حق بھی نہ کھائے خدا کا حق بھی اب چور امین ہے ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کسی رسول کے قول کو اہمیت جو دے گا مرتد ہو کے مر جائے گا کیونکہ اللہ نے وعدہ میساخ میں سب نبیوں رسولوں سے وعدہ لیا کہ میرا محبوبہ ہے لاتو من ہی والا تن سرنا جو بےان کہتے ہیں مدد شرک ہے اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے کہ میرا محبوبہ ہے اس کے ساتھ ایمان بھی لانا اور مدد بھی کرنا اے رسول و نبی میرا محبوبہ آئے گا اس کی بات چلے گی تم اس کے پیچھے چلو گے تمہاری بات پھر نبوت تقسیم ہو جہاں رسول کی بات کو اہمیت دے تو مرتد ہو دے مر جائے گا تو نورانی ذات کی کیڑی چمبے شتیر نہ تو رسول سے بھی اوپر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے اپنے آپ کو اوپر سمجھا تم نے بئیمان مان لیا وہ چور امین ہے ڈاکو بدماش زانی فاسک فاجر کنجری امین ہے تو اس بائیمان نے کہا اس کا مشورہ ہے حدیث قرآن کہتا ہے اس کا مشورہ نہیں ہے رسول پر بھی قوم نے اس کو قوم کو بھی کافر کر دیا آپ پتہ نہیں ایمان سے مرا یا نہیں مرا کیونکہ خاتمے کے بارے ہم کچھ نہیں کہتے ہمیں پتہ نہیں خاتمہ کس طرح زہر تو اس نے بہت بڑا قبر کیا ہے قوم کو بھی بےمان بنایا ہے زہر قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر منکر ہو گئے اس کی بات کو مان لیا وہاں ووٹ پڑ رہے تھے نورانی اٹھا لی پور میں نے کہا جمہوریت لانا تھا اب جلوس نکال کر برل آ گئے برل برل برل, برل سورب مذہب ہے ہم بریلوی نہیں ہے سنت والی جماعت ہے پھر میری شاہ صاحب سے پوچھا گیا بریلوی آپ نے فرمایا احمد رضا خان صاحب بھی سننی انفیتا, ہم بھی سننی, ہم بھی سننی ہم بریلوی تو شہر ہے پھر آپ نے فرمایا یہ شیا نہ سننی تو دھا بڑو یہ بریلوی سور نہ شیعہ ہے نہ سُن دھا بڑگوسنی ہے ہر باسر ملا جا رہا رہے گا پھر آپ نے فرمایا یہ سور بریلوی ہر دیکھ کا چمچا ہے یقین کرو, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کا ولی کا مبارک سے نکلی ہوئی بات میں دکھاؤں وہی بستی بریلویوں کی تھی پانچ سال آج وہی دکھا رہا ہوں ساری شیوں کی وہ اپنے چاہیے سور بریلوی ہر بہت بٹ جائے گا وہی بستی بریلویوں کی تھی چھ سات سال تم بھی یہاں دے وہی بستی دیوبندیوں کی ہے وہی اہلدی ہر پاس یہ سور بٹ رہا ہے ولی کے منہ مت نکلی کے بعد کہ ہم اہل سنت ہیں میں سننی علیکم و سنت و سنت خلفائے راشدین تم میری سنت پر ہو جاؤ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر ہو جائے اس لیے ہمارا مسئلہ اہل سنت والجماعت ہے یہ برل شل ہم نہیں ہے آہ. اہل سنت یہ برل دیکھو شیوں سے رشتے کریں گے آپ اتنا سخت تھے شیوں کے بارے میں کسی بریلوی کا ولی سے تعلق نہیں اور کسی شیعہ کا حضرت علی سے تعلق نہیں یقین شیعہ نے پانی پیا اپنے گلاس دھونے لگے اپنے فرمایا اس کو نالے میں گھیر دو فرمایا ماں کا فتوا ہے کتا پانی پیئے وہ برتن پاک ہو سکتا ہے شیعہ پانی پیئے یہ صحابہ کا گستاخ ہے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس لیے اس کا برتن نالے میں ڈال دو شیعہ کا پیا ہوا برتن واپس پاک ہوتا ہی نہیں آپ سے فرمایا آپ سے بات کریں آپ نے فرمایا میں موبائلہ کروں گا جس طرح مردا مار کر گیا اسی طرح ایک شیعہ بچ کر جائے تو محرلی کا سر قلم کرتا تھا بحث بانی کرتا بے مانو ہمارا مت دلیل حدیث قرآن حدیث قرآن کو یہ مانتے نہیں میں کیا بات کروں میں مبحلہ کروں گا حضرت علی کو ایک بندے نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بہترین شخص آپ نے فرمایا مجھے اس پر فضیلت نہ دے میرا دل کا چاہتا ہے تو میں قتل کر دوں تو صدیق اکبر پر مجھے فضیلت دیتا ہے فرمایا چار باتیں صدیق اکبر میں ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں ایک تو یار غار ہے میں یار حدیث پاک دوسرا فرمایا آپ نے ہجرت سب پہلے کی مجھ سے اسلام کے راہ پر وطن پہلے چھوڑا میں نے بعد میں چھوڑا تیسرا فرمایا وہ نوجوانی میں ایمان لایا میں بچپن میں لیا نوجوانی کا ایمان لانا اور ہے چوتھا فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کا وارث ہے میں نے کیونکہ زندگی میں آپ نے آگے کھڑا کر پیچھے نماز پڑھی ہے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلح کا وارث ہے میں بہرحال شیعہ کا کسی اور برالل کا کسی ولی یار باؤ سلطان فرماتے ہیں صاحب تھی تو لکھیا منگ منگسرت نماز کیا ولی نہیں ہے اور برال کہتا ہے کچھ نہیں پوچھا جائے گا ولی مست نہیں چھوڑتے ہم نماز روزے ہم ہر طرح سے بے فرمانیاں سارا ہیں ولی والے یہ جھوٹ ہے مذہب ہے یہ کوئی اس کا ولی سے تعلق اور کوئی شیعہ کا حضرت علی سے تعلق بہرحال میں نے ان کے کہنے پر کچھ باتیں کر دی باتیں ہیں کڑوی کڑوا دوا وہ پیتا ہے جو سمجھدار ہو بے سمجھ بچوں کو پلاؤ گے تھو کرے گا بے عقل ہے کیونکہ اس کے کڑوے دوا کے نفع کا اسے فائدہ نہیں اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کڑوی کا بات جو ہے مومن پسند کرے گا حسن بسری نے یہی فرمایا ہے کہ تین نشانیاں مومن کی ہیں ایک تو دین کی بات غور سے سنے گا توجہ سے دوسری نشانی اللہ نے کلمہ نہیں بیان کی قرآن مجید میں دیکھو تو سی کیونکہ کلمہ منافق پڑھتے تھے جہاں بھی اللہ نے فرمایا یقہ ربا ہوں گا یا مومن وہ ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور حساب کا خوف لگا ہوا ہے انمومن اللہ جلت کلو محبوب مومن ہوئے میرا نام جو لے ان کا دل کانپ جائے یہ مومن کی نشانی بتائی اللہ نے کلمہ نہیں بتایا اس لیے آپ نے بھی یہی فرمایا کہ دین کی بات توجہ سے سنے گا فرمایا دوسرا مومن وہ ہے سچی بات کو تسلیم کرے گا تیسرا آخری مومن وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گا کہے گا ہم غلط ہیں دین سچا ہے اس کو بھی مومن سمتنا بہر حال روزی اللہ تبارک تعالیٰ بغیر مانگے دیتا ہے ایمان جب تک مانگو نہ محبت نہ کرو اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں یہ بڑی نعمت ہے تو مومن جس کا سکول سے اتفاق ہے وہ خدا کا بھی دشمن ہے رسول کا بھی دشمن ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ سکول سے خدا رسول کے دشمن واشی درندے یہودیوں کے غلام یہود نواد دلے بے غیرت بہت دل پیدا ہو رہے سو کافر کو مسلمان کرو اس وقت میرا تجزیہ ہے سو کافر کو مسلمان کرو آسان ہے ایک لڑکے کو سکول سے نکالنا جو ہے وہ مشکل ہے یہی تو کیونکہ سکول سے وہ نکلے گا جس کو روزی کا آسرا اللہ پر ہوگا ہم نے تو رضا اس کو سمجھا کہ سوا تعلیم کے روزی دین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھ پر بھروسہ کرو میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا کیا موسا علیہ السلام کی قوم پر من سلوا اترتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بھوک مار دے گا سعد فرمایا بئی مانا ہاں جس نے تمہیں زندگی دیا ہے وہ روزی نہیں دے گا فرمایا بےمان زندگی کا ایک سیکنڈ کروڑوں روپے لگا کر مانگ دے مانگتا ہے وہ اتنا کریم ہے تمہیں زندگی دے رکھی ہے پھر روزی نہیں دے گا یہی بےمان قوم کے تعلیم کے بغیر ہم بھوکھ مر جائیں گے وہ بےمانوں پڑھے ہوں کو نکمے کھلا رہے ان پڑھ کھلا رہے ہیں نکم نکمے کھلا رہے ہیں پکنی باتیں تو بہت ہیں بس اس پر ہی کفایت کرو اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی بات بندے کے ذہن میں آ جائے وہی بھی فائدہ دے دیتی ہے دعا مانگو اللہ تعالیٰ ایمان ایمان مانگو ایمان اسلام پر رکھے اور ہمیں ایمان پر مارے بس ریک جو مقصوم ہے وہ دے دے دیکھو اللہ تعالیٰ بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے فرما بردار ہو جاؤ میں آسمان کے دروازے گا اتنا جو تم ہر طرح سے تم